امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام کا مکتوب حاکم بحرین امر ابن ابی سلما مخظومی کے نام جب انہیں معذول کر کے نعمان ابن اجلان زرقی کو ان کی جگہ مقرر فرمایا اس مکتوب میں امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں میں نے نعمان ابن اجلان ذرقی کو بحرین کی حکومت دی ہے اور تمہیں اس سے بےدخل کر دیا ہے مگر یہ اس لیے نہیں کہ تمہیں نہ اہل سمجھا گیا ہو اور تم پر کوئی الزام عائد ہوتا ہو حقیقت یہ ہے کہ تم نے تو حکومت کو بڑے اچھے اسلوب سے چلایا اور امانت کو پورا پورا ادا کیا لہذا تم میرے پاس چلے آؤ نہ تم سے کوئی بدگمانی ہے نہ ملامت کی جا سکتی ہے اور نہ تمہیں خطا کار سمجھا جا رہا ہے واقعہ یہ ہے کہ میں نے شام کے ستمگاروں کی طرف قدم بڑھانے کا ارادہ کیا ہے اور چاہا ہے کہ تم میرے ساتھ رہو کیونکہ تم ان لوگوں میں سے ہو جن سے دشمن سے لڑنے اور دین کا ستون گاڑنے میں میں مدد لے سکتا ہوں انشاءاللہ اللہ